بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدََََََََََََََََََََس رسولہ رسولكريم حضرت حکیم الامہ نور اللہ مرقدہ کے معمولات رمضان کے میں نے فضائل رمضان کی تعلیف کے وقت بھی احباب سے معلومات کرنی چاہی اس لیے كہ سیاکار کو اپنی محرومی کی وجہ سے کبھی ماہ رمضان میں حضرت حکیم المت نور اللہ قدہ کی خدمت میں حاضری کی نوبت نہیں آئی اس لیے حضرت قدرحو کی حیات میں بھی اپنے مخلص بزرگ خواجہ عزیز الحسن صاحب کی خدمت میں ایک خط لکھا تھا جو آپ بیتی نمبر پانچ میں تباہ ہو چکا اور اس رسالے میں بھی حضرت سہرم پوری قدروحو کے حالات میں گزر چکا اور اب اس وقت اس رسالے کی تعلیف کے وقت بھی حضرت قدر کے متعدد خدام سے جن کو ماہ مبارک میں حضرت کی خدمت میں جز ان یا کلن حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ان سے دریافت کیا مگر تادم تحریر تو مجھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی البتہ معمولات اشرفیہ میں یہ مضمون لکھا ہے کہ رمضان میں حضرت والا اکثر خود قرآن شریف سناتے ہیں اور بلا مانے کبھی قرآن سنانا نہیں چھوڑتے نصف قرآن تک سوا پارہ پھر ایک پارہ روز پڑھتے ہیں ستائیسویں شب کو اکثر ختم کرتے ہیں جو خوبیاں حضرت والا کے پڑھنے میں ہیں وہ سننے ہی سے تعلق رکھتی ہیں ترتیل وہی رہتی ہے جو عام طور سے نماز پڑھانے میں ہوتی ہے اگر کبھی جلدی بھی پڑھنا ہو ہوتا ہے تو حرفوں کا تناسب وہی قائم رہتا ہے جو آہستہ پڑھنے میں ہوتا ہے اوقاف و لہجے کی رعایت جیسی حضرت والا کے پڑھنے میں ہوتی ہے کہیں کم پائی جا سکتی ہے یاد اتنا اچھا ہے کہ متشابہ شاز و نادر ہی لگتا ہے قرآن شریف سے طبعا حضرت والا کو ایسی مناسبت ہے کہ گویا از اولتا آخر نظر کے سامنے ہے کوئی لفظ یا کوئی آیت پوچھی جائے کہ کہاں آئی ہے تو بال بدی جواب دے سکتے ہیں بمقام کامپور جماعت تراویح میں مجمع اس قدر ہوتا تھا کہ جو کوئی مغرب کے بعد پھرتی کے ساتھ کھانا کھا کر پہنچ گیا تو جگہ ملی ورنہ محروم رہا اس قدر مجمع میں سجدہ تلاوت کرنے میں دقت تھی اور بہتوں کی نماز جاتے رہنے کا اندیشہ تھا اس واسطے ایک مرتبہ اس روایت پر عمل کیا گیا کہ آیت سجدہ کے بعد اگر فوراً رکو کیا جاوے تو سجدہ صلات میں سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جاتا ہے مگر تعریف یہ ہے کہ رکاتیں چھوٹی بڑی, بڑی نہیں ہوتی تھیں رمضان میں روزہ عموماً مدرسے میں مہمانوں کے ساتھ افطار فرماتے ہیں اور اذان اول وقت بہت ٹھیک وقت پر ہوتی ہے اور اطمینان کے ساتھ افطار کر کے ہاتھ دھو کر کلی کر کے بدمانت و سکون نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اذان اور جماعت کے درمیان اتنا وقت بخوبی ہوتا ہے کہ کوئی چاہے تو اطمینان سے وضو کر لے اور تکبیر اولا نہ جائے اہل محلہ اپنے گھروں پر افطار کر کے بخوبی تکبیر اولا میں شریک ہوتے ہیں نماز مغرب سے حسب معمول معاورات فارغ ہو کر کھانا نوش فرماتے ہیں اور عشاء کی نماز کے لیے روزانہ وقت کے قریب ہی کھڑے ہوتے ہیں تراویح نہایت اطمینان کے ساتھ بڑھتے ہیں بینترویحات ازکار مصنوعہ مسنونہ ادا فرماتے ہیں رکعات کے رکوع و سجود ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے تمام نمازوں کے لیے تحجد کے وقت بھی قراءت اکثر سری اور کبھی جہری کرتے ہیں اگر مسجد میں بوجھ مؤتقف ہونے کے ہوتے ہیں تو بسا اوقات حضرت کے پیچھے تحجد میں دو چار آدمی مختدی بن جاتے ہیں اور حضرت اس کو منع نہیں کرتے ہاں اس کا احتمام بھی نہیں کرتے کہ تحجد جماعت کے ساتھ ہوا کرے بلکہ ایک مرتبہ یہ بھی دیکھا کہ آنکھ ذرا دیر میں کھلی تو مقررہ قرآن دو رقط میں پڑھ کر فرمایا سہری کھا پھر اگر وقت بچے تو اپنا اپنا تہجد پورا کر لو بعد تحجد آرام فرما کر فجر کے لئے حسب معمول اٹھ بیٹھتے ہیں اور دن اور رات کے تمام معمولات جاری رہتے ہیں کبھی اعتکاف بھی کرتے ہیں پورے عشرہ اخیر یا تین روز اعتکاف میں رہتے ہیں اس وقت اس وقت انوار و برکات کا گویا می برستا ہے اعتکاف میں تصنیف کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے قصد السبیل اعتکاف ہی میں آٹھ دن میں لکھی گئی ایک اور کتاب بھی قصد السبیل کے ساتھ انہی دنوں میں لکھی گئی تھی یعنی الفتوح فيما يتعلق بالروح ایک مرتبہ احکر حکیم محمد مصطفیٰ کو اٹھائیس رمضان کو تھانہ باون حاضر ہونے کا موقع ملا خیال غالب یہ تھا کہ قرآن ختم ہو لیا ہوگا کیونکہ اکثر جگہ ستائیسویں شب میں ختم ہو جاتے ہیں نیز مسجد کی کسی حد میں یا جماعت میں معمول کے خلاف کوئی تبدیلی نہ تھی اور اس کے خلاف کا واہمہ بھی نہ ہوا اور اتفاقی بات ہے کہ حضرت نے تراویح سورت و سے شروع کی اس کے اس سے اور اس خیال کی تاکید ہوئی کیونکہ وہ دعا سے اکثر اس وقت پڑھتے ہیں جب کہ قرآن ختم ہو چکا ہو جب حضرت نے سورہ اقرا پر بسم اللہ پڑھی تو خیال ہوا کہ آج ختم کا دن ہے چنانچہ یہ خیال صحیح نکلا بعد ختم دعا مانگی گئی جس میں معمول سی کچھ بئیں زیادتی نہ تھی اور ایک چراغ جو روزانہ جلتا تھا اس کے علاوہ نہ کوئی دوسرا چراغ تھا اور نہ آدمیوں میں زیادتی تھی نہ مٹھائی بٹی ایک شخص نے اجازت چاہی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ مٹھائی بانٹوں مگر حضرت نے منع فرما دیا کہ آج نہیں آپ کا دل چاہے تو کل کو بانٹ دیجئے نہ اجوائن وغیرہ پر دم ہوا حضرت نے اوائل بقرہ بکرا المفلحون تک پڑھا مام ملاۃ اشرفی سبحان کلّم و بحمد اشد اللہ الہ اللہ الیک